تو جنوں نے زمین آباد کیا فساد برپا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اناجر اربا سے فرشتے کیسے پیدا ہوئے نور سے جن کے سے پیدا ہوئے نار سے ہم انسان کے سے پیدا ہوئے اناجرے اربا سے چار ان ہیں ہمارے اندر مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے اناجر اربا سے ملے ہیں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 پینے کی ضرورت نہ معقولات کی نہ ججروات کی فرشتے بیمار ہوتے ہیں وہ ہسپتال نکالتے تو ہسپتال بھی جاری ہیں فرشتے آپس میں لڑتے پھرتے ہیں جب لڑتے پھرتے نہیں تو ان کے فیصلے ہوتے عدالتوں میں ہم لڑتے پھرتے ہیں ہمارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں آپ جاری ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے انسان زمین کو آباد بھی کرتے ہیں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 تو جنوں کے اندر آگ تھی وہ لڑے بھیڑے تھے یا نہیں تو آئے ان کے اندر ایک انصر آگ بھی تو لڑیں گے بھیڑیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا لڑیں گے بھیڑیں گے تو احکام جاری ہوں گے بھئی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو ہمارے اوپر شریعت کے احکام جاری ہوں گے بھئی عدالتوں میں تب جائیں گے کہ لڑے بھیڑیں گے تو احکام کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑی بھیڑی بھی ہو تاکہ ان کے اندر احکام جاری ہو یہ بات سمجھی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 بھائی خلیفے کے دو معنی ہیں ایک خلیفے کا معنی ہے من یخلف و غیر ایک خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے من یخلف غیرہ غیر جو غیر کے پیچھے آئے حضرت و بکر صدیق خلیفے کیسے تھے حضور کی زندگی میں تھے یا پیچھے آئے وہ خلیفہ ہے یخلف و غیر غیر کے پیچھے آنا یہ معنی ادھر ہو سکتا ہے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 کلو غیر ہوئے بتلا کے نئے تو اللہ تعالی نے اپنا نئے بنا انسان کو کس بات کے اندر عمارت العرد کے اندر کیا کہ زمین کی کیا کریں آبادی کریں عمارت مانا آبادی اور انفاظ حکام کے اندر عمارت العرد اور انفاظ آکام احکام آج جاری کرے یہ سمجھ ہی بات یا نہیں تفصیل میں لکھا ہوا ہے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 ہمیں اشکال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر ایک عن کس کا ہوگا آگ کا اور لڑے گا بڑے گا فساد کرے گا تو یہ کیسے ہم نیک لوگ ہیں ہم خلیفہ بنے مف کیسے خلیفہ بنے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ جاننے کا پتہ ہے نا بھائی لڑیں گے بڑیں گے تو کیا ہوگا آکام آج جاری ہوں گے لڑیں گے گے تو ہتھیار بنیں گے کیا آخری آئٹم بم جو بنے کلاشن کو یہ رون کے ہیں ہتھیار بن ہے تو لڑیں گے پھر گے تو اس سے کیا رونق ہوگی جہادیں ہوں گی فرشتے تو غریب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے <laughs> وہ کیا لڑیں گے پیڑیں گے ہتھیار ہوں گے کہنے لگے کیا کہ بناتے ہیں بیچ اس کے اس کو جو فساد کرے گا زمین میں اور بہائے گا خونوں کو حالانکہ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں سات تیری کے نسبے کے نیچے لکھو لسانہ تسبیح بیان کر رہے ہیں زبان سے نصبیہ کے نیچے کا لکھنا ہے زبان سے ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں سا تار ون قد اس کے نیچے لکھو جینانا اور پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں واسطے تیرے نسب ہو لسان کے ساتھ نقد دل کے ساتھ جنان کے ساتھ وہ نقدسو جینانا اور پاکی قید کا یاد رکھتے ہیں واسطے تیرے کالا جواب اجمالی حاکمانا کے انی عالموں کے نیچے لکھو جواب اجمالی حاکمانا اللہ نے اجمالی جواب دیا تفصیلی جواب آ گیا گا جواب اجمالی ہا مانا اللہ نے ہا کے مانا جواب میں جانتا ہوں فرشتے حکمت بو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو حکمت اب تمہارے سامنے واضح ہو گئی یا یعنی؟ نہیں ہم لڑتے بھیڑتے ہیں تو ہتھیار تو بناتے ہیں نا جادیں تو ہوتی ہیں نا ٹھا پا ہوتا ہے رون کے ہیں یہ پر میں بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ تم نہیں جانتے وہ اللہ آدم رسما جواب اجمالی کے مانا تھا اب جواب تفصیلی ہے جواب تفصیلی حکیمانہ جواب تفصیلی ہے اور حکیمانہ ہے جواب تفصیلی حکیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر استعداد رکھ دی تھی علامہ آدم السما کا مانا کیا ہے بن فعل سکھایا نہیں تھے جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں رہی استداد رکھ دی یہی سکھانے کا معنی ہے جیسے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ حسن تبوس ہم نے ان کو کاریگری سکھائی تھی زیرے بنانے کی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 یہ اس ساری اسداد آدم کی اولاد ہی کس کے اندر تھی آدم کے اندر تھی یہ مختلف بولیاں ہم بولتے ہیں پشتوں کی استداد بھی آدم میں تھی سندھی کی استداد بھی آدم میں بولیوں گی سرائکی کی بڑوچی کی یہ اس ساری استدادیں کس میں رکھی گئی آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں سمجھی ہیں نا باقی استداد کا ظہور سارا اسی وقت کہا یا آگے ہوتا رہے گا کہ مرکز مطلب. ہوتا رہے گا انسان کے اندر دیکھو جی اور سکھائے اللہ تعالی نے آدم کو نام سب چیزوں کے سکھانے کا کیا من ہے استداد رکھ دی اور قیامت مت مطلب یہ نام آتے رہیں گے اوصاف آتے رہیں گے کہ اس چیز کا یہ نام ہے مثال اور گھوڑا ہے نا جائے اس کا نام گھوڑا ہے اس کے اندر صفت کیا ہے خوب دوڑتا ہے یہ اونٹ ہے اس کی صفت کیا ہے بوجھ خوب اٹھاتا ہے یہ سانپ ہے اس کی صفت کیا ہے خوب ڈستا ہے تو اسی طرح پڑھا دی سکھائے آدم رسول نام سب چیزوں کے سما آرا الملائکہ پھر پیش کیا ان کو ناموں کو پیش کیا یا مسمبایات کو پیش کیا کس کو مسمبایات تم کیا ہو نام ہو یا مصمبہ ہو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 کام آنی تھی فرشتے کہنے گئے کہ ہمیں تو پتا نہیں آدم تو بتا آدم تو بھر بھر بولتا گیا بتا گیا تو پھر میں دیکھا جو چیزیں دنیا میں کام آنے والی تھی آدم نے بتا دی تم نہیں بتا سکے دیو جی سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پہ پر میں بترو مجھ کو نام ان چیزوں کا ڈر ہو تم سچے کا کہنے لگے پاک ہے تیری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 بترا ان کو نام ان چیزوں کے اور جب ان کو نام ان کے تو اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں کیس کی آسمانوں کی زمین کی اور جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالی نے پہلے فرمایا تھا انی إن عالم غیب السماوات نہیں فرمایا تھا کیا فرمایا تھا انی إن عالم مالا تعالم کیا لیکن انی انم عال تعلوم میں یہ سب کچھ آ جا نہیں جاتا بھئی بھائی فرمایا تھا نا تو اس کے اندر یہ سارا کچھ آ جا جاتا ہے کیا نہ کہا میں تم کو میں جانتا ہوں کوشیدہ جی آسمان ہوں جو, جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اس کا مطلب وہی ہے کہ تمہارے ظاہر باطن کو میں جانتا ہوں لیکن بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں جو کو تم نے کہا میو سنفیہ واسطے ماں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں کہ دل کے اندر تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم لائق ہیں کس کے خلافت یہ بات متاثرین کا لیکن میں اس طرح نہیں جانتا یہ عام بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو جانتے ہیں ہم کہتے نہیں جو ہی وہ باتیں کوئی خاص ضروری نہیں ہے تو اب آدم السرات اسلام علم کے اندر فائق ہو گئے نہیں فرشتوں سے بڑھ گئے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 سلامی کرے وہ سیدھے کا حکم دیا گیا تو ان تعالی وہ تحقیق زائد ہے ابھی ہم ختم کرتے ہیں دعوان للہ رب الحمد للہ الحمد للہ اللہ وطالعہ. اللہ, وطالعہ. اللہ, وطالعہ. اللہ وطالعہ. شہید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 جمالی ویاد بشل بسر منی لقد نل کمر کمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام